السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز لائبریری کراچی رحیبہ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 صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رشد واهتدى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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري بحذ الأقضة من لصاني يفقه قولي لکتہ سانو بلا میفان الله ولدی الرحيم سے کور بھلتابی وا مسل ان لانزیو اجر المسلحین شہی بخاری کی ایک حدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی ابو موسا شہری رضی اللہ تعالی عن نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے جا رہے تھے اور یہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقد احاضہ مزمار مضامیر اس شخص کو تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا لہجہ اور ان کا لہن عطا فرما دیا ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر داؤد علیہ السلام قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے جا رہے تھے راستے میں ان کے قبیلے کا ایک بندہ انہیں ملتا ہے اور ان سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ جب نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو فائدہ ہوا یس اد اس شخص نے براہ راست نویر اسلام سے عہدہ مانگا کسی علاقے کی گورنری طلب کی کہ مجھے اس علاقے کا امیر بنا دیں گورنر مقرر کر دیں اور مساشوری کو ان کا یہ رویہ بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا اور آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ اس طرح کسی کو نبی اسلام کی خدمت میں نہیں لے کر آؤں گا اس شخص کو رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان نالند ارادہ ہو جو عہدے کا طالب ہوتا ہے اسے ہم ہرگز گز عہدہ نہیں دیتے جو کسی منصب کا حریث ہو خود اس کا سوال کرے خود وہ طلب کرے تو اسے تو ہم ہر گز عہدہ دیتے ہی نہیں یہ حدیث اس نظام پر ذربے کاری ہے جو نظام عہدے کی طلب پر خائیں اور یہ جمہوریت کا ایک لازمی باب ہے جس میں ایک بندہ امیدوار بنتا ہے کینڈیڈیٹ بنتا ہے اور پھر مہینوں اپنی کرسی کے تعلق سے بات دوڑ کرتا ہے اس کی تعریفوں کے کلابے ملائے جاتے ہیں اور اس تمام محنت کا جو حاصل ہوتا ہے وہ اسمبلی کی سیٹ یا عہدہ یا منصب ہوتا ہے تو جمہوری نظام میں عہدے کی ہرس اور سیٹ کی طلب یہ ایک لازمی نقطہ ہے کہ بندہ خود امیدوار بنے اور لوگوں سے ووٹوں کی بھیک مانگے تاکہ اسے سیٹ مل جائے اور اسے عہدہ مل جائے امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ ان ناز نسط لمن ہو جو شخص سیٹ کا طالب ہوتا ہے یہ خود سوال کرتا ہے اسے تو ہم خاص طور پہ عہدہ دیتے ہی نہیں تو پھر آپ اپنے لاہ عمل کا تعین کیجیے کہ جو لوگ ووٹوں کے حریث ہیں ووٹوں کے طالب ہیں یعنی کرسی کے طلب ہیں منصب کے حریث ہیں نبی اسلام کی اس حدیث کی روشنی میں وہ اس قابل ہیں مستحق ہیں کہ انہیں عہدہ دیا جائے انہیں ووٹ دیا جائے ایک اور حدیث اس معاملے میں اور نکھار پیدا کرتی ہے نبین اسلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ لا عدل امارہ عہدے کا سوال نہ کرو کبھی تمہاری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ تم عہدہ طلب کرو یا عمارت کے حرص کرو ایسا کبھی نہ کرنا کا ان اوتے ہی تھا ام مسئلہ تھن بکل تھا علیہ ہے اگر تمہیں یہ عہدہ مانگ کر دیا جائے تمہارے طلب کرنے پر دیا جائے تو تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے کہ تم خود اس کے طالب تھے حریص تھے اب تمہیں یہ حاصل ہو گیا تم جانو تمہاری سیٹ جانے اور اگر تمہیں منصب دیا جائے مشورے سے اہل حل و عقد کے مشورے سے دیا جائے تو ان تھا ہے سارے لوگ تمہارے معاون ہوں گے مددگار ہوں گے اور تم اپنے اس منصب کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالی کے سر سرخرو ہو جاؤ گے کیونکہ احادیث میں یہ بات بڑی واضح طور پر بیان ہے کہ جسے عہدہ تفویض کیا جائے اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ بڑی وعیدوں کا مستحق بنتا ہے اس حدیث میں دو لدان بیان ہوئے ہیں ایک ہے عہدے کی تفویض طلب کرنے پر سوال کرنے پر دوسرا نظام عہدے کی تفویض مشورے سے اہل حل و عقد کے مشورے سے علماء کرام کے مشورے سے ان لوگوں کے مشورے سے جو حکومت حاکمیت عمارت اور وزارت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں ان کی باریکیوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں جن میں حلم ہے اور تدبر ہے کہ کون اس کی متفادیات کو سمجھے گا اور ان کا حق ادا کرے گا تو نبیر اسلام نے خود تقسیم کر دی ایک عہدے کی تفویض طلب اور حرص پر ہے مانگنے پر اور سوال کرنے پر ہے جو کہ جمہوری نظام کا نقطۂ آغاز ہے اور دوسرا عہدے کی تفویض اہل حل و عقد کے مشورے سے ہے ایک شورای نظام اور یہ بات واضح ہو چکی جو عہدے کا طالب ہوتا ہے وہ کت اس عہدے کا حقدار نہیں ہوتا اسے عہدہ تفویض نہ کیا جائے مانا اسے ووٹ نہ دیا جائے کہ وہ خود طالب اور ہے اس تقریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیاست جو ہے وہ دین کا ایک شوبھ اور حصہ ہے اور دین نے سیاسی امور پر بھی گفتگو کی ہے ہدایات دی ہیں اس حوالے سے دین خاموش نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں وہ پرلے درجے کی غلطی پر ہیں سیاست ایک اہم شعبہ ہے جس کا دین سے بڑا تعلق ہے سیاست کی تقسیم کر لیں سیاست شرعیہ اور سیاست غیر شرعیہ جمہور نظام جو ہے یہ سیاست غیر شرعیہ ہے جس کی اساس اثاثی باطل ہے عہدے کی طلب پر ہے منصب کی حرص پر ہے جس کو دین نے قبول نہیں کیا تو سیاست شریا کیا ہے سیاست شرعیہ میں جمہوری انتخاب کا راستہ قابل قبول نہیں ہے جب یہ بات مسلم ہے کہ یہ کفر کا نظام ہے آہل کفر نے بنایا ہے تو پھر اس میں خیر نہیں ہو سکتی نبی نبین اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الخیر لا یا شر مس احمد کی حدیث ہے کہ خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے آ ہی نہیں سکتا اگر آپ خیر لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے شر کا راستہ منتخب کر لیں شر اور برائی کے منحج کو اختیار کر لیں تو شر کے راستے سے خیر آ ہی نہیں سکتی جب یہ بات مسلم ہے کہ یہ نظام مسلمانوں کا نظام نہیں ہے بلکہ کفار کا نظام ان سے پوچھو جمہوریت کی تعریف کیا ہے جواب ملے گا گورنمنٹ آف دا پیپلس آن دا پیپل بائی دا پیپلس عوام کی حکومت عوام پر عوام کے ذریعے یہ دین کی فکر ہے ہی نہیں یہ دین کا مزاج ہے ہی نہیں دین کیا کہتا ہے حکومت عوام پر ہو مگر عوام کی نہیں بلکہ اللہ الملک اللہ کی حکومت اللہ تعالیٰ کا اقتدار اللہ تعالیٰ کی حکومت تو عوام پر حکومت ہو اللہ رب العزت کی عوام کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ذریعے اور منصب اور امارت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے نظام کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ طلب اور حرس پر نہیں ملتا اور سیاست شرعیہ میں جو منصب اور اقتدار کی صلاحیت ہے اس کی بنیاد جمہوری نکات نہیں ہے بلکہ دین خالص ہے راستہ اور طریق وہ ہے جسے انبیاء نے چنو اور اختیار کیا اللہ رب العزت اپنی انبیاء کو محروز فرماتا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہوتی محوز ہو کر ان کی کوشش اقتدار کی طلب نہیں ہوتی تھی منصب کا حصول نہیں ہوتا تھا بلکہ خون الہ الا اللہ رب سانہ کی حاکمیت رب سانہ کا اقتدار رب سانہ کی عبادت رب سانہ کی ربوبیت یہ ان کا اولی مقصود ہوتا اور ان کے منہج کا اساسی نقطہ ہوتا اور یہی شرعیہ ہے جسے جو اقتدار ملے جو منصب ملے وہ اپنے زیر دستوں پر اللہ کی توحید قائم کرے اگر ایک شخص اپنے اہم عیال کا رائی ہے تو اپنے اہم عیال پر رویت پر اللہ تعالی کی توحید قائم کرے ان کی توحید کی بنیاد پر اصلاح کرے باقی باتیں وید کی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ انک الى قوم من ان نقطہ تھی ان لاخون عادل کتاب فد ان میرا شہادت کہ معاذ تم ایک ایسے خطے میں جا رہے ہو جہاں سارے لوگ اہل کتاب ہیں بیشتر لوگ عیسائی ہیں کچھ یہودی بھی ہیں تو انہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینا یہ ایک مملکت کی تشکیل ہے اللہ تعالی کی توحید قائم کرنا اثر کا نظارک تو عالم ہم بھی الم اللہ خمس و سراوات اگر توحید کی دعوت کو ماننے وہ ایک سال بعد مانے دو سال بعد مانے جب دیکھو کہ توحید قبول کر لی تو پھر ان کو نماز کی تعلیم دینا کیونکہ توحید کی اصلاح کے بغیر نماز قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سعین اثاع کے لط اور جب یہ دیکھو کہ نماز کی پابندی بھی قبول کر لے تو عالم ہوں بھی اللہ اللہ اختر عظلم تو نے بتانا کہ اللہ رب العزت نے تم پر صدقہ فرض کیا زکات فرض کی توحید کو مان لے تو نماز کی دعوت دینا جب تک توحید کو نہ مانے نماز کا ذکر نہ کرنا اور توحید کے بعد اگر نماز کو مان لے تو زکاط کی دعوت دینا اور اگر زکاط کی دعوت قبول کر لے کا بقرائم ہم وال تو ان کا اعلی مال زکوٰ میں وصول نہ کرنا بلکہ جو شریعت کا نظام ہے شریعت کی حدود ہیں ان کے مطابق زکوات لینا اگر آلہ مال قبول کرو گے تو یہ چھینا چھپٹی ہوگی تم ظالم ہو گے اور وہ مظلوم ہوں گے فعن سا بہین ہوں وہ بین اللہ حجاب یا کترا متل مظلوم سینئی سا بہین اللہ حجاب مظلوم کی آہ سے بچنا مظلوم کی بدعا سے بچنا کیونکہ اللہ صاحب اور مظلوم کی بدوار کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا کوئی حجاب نہیں ہوتا وہ بدوا سیدھی عرصے محلہ تک پہنچتے اور اللہ فرماتا میں کم ابھارتا ہے میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ عرصے کے بعد کروں کچھ عرصے بعد مدد کرنا یہ سننا تو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مظلوم کی آہو بخار کو سنو اس کے تجروں کو سنو اس کے صبر کا امتحان لوں اور جب وہ واقعی کندن ثابت ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو یہ نئے خطے میں شریعت کی ترتیب ہے اور یہی سیاست شرعیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب مکہ فتح کیا تو پہلا نقطہ کیا تھا آپ کی سیاست کا پہلا قدم کیا تھا ایک آپ کا آرڈر دوسرا آپ کا عملی اقدام آرڈر یہ تھا کہ یا نہیں لا تدا من قبر مشرف اللہ سب بنا تھا منتم سادلہ تمست ہو یعنی جاؤ مکہ کے ہر گھر کو دیکھو ہر گلی اور چوک چوراہے کو دیکھو کوئی اونچی قبر نہ دوڑے اسے سطح زمین کے برابر کر دو کوئی مورتی اور بدھ نہ دورے تو اسے مسخ کر دو اس کی شکل کا ہولیاں بگاڑ دو یہ آپ کا پہلا آرڈر تھا یہ سیاست شرحیہ ہے جہاں نقطۂ آغاز اللہ تعالی کی توحید ہے اور آپ کا عملی اخدام کیا تھا نیزہ ہاتھ میں تھرم اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے تین سو ساٹھ مورتی اور بھے انہیں توڑ دیا گرا دیا جان حق وزاحت الباطل ان الباطلا کا نظر حق آ گیا اور باطل بھاگیا بتا دیا کہ حق آئے گا تو باطل بھاگے گا باطل کا فرار باطل کا بھاگنا نارم سے نہیں ہے جذبات سے نہیں ہے قوم کی دیواروں کو لکھ لکھ کر سیاہ کرنے سے باطل نہیں بھاگتا ہات لے وہ باطل بھاگ جائے گا اس کے لیے کون تیار ہے بڑے بڑے دعوے کرنے والے کبھی آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں اپنا چہرہ دیکھیں اپنے پانچ چھ فٹ کے جسم پر حق نافذ نہیں کر سکے تو پوری مملکت اور پوری قوم پر حق کیسے قائم کریں گے یہ خیال استو مہانستو جنو یہ جنون کی باتیں ہیں پاگل پری ہی کی تو یہ سیاست ہے شرح ہے جس میں منصب اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی نگاہ کے لیے ہے جس میں حکومت الحیہ کا خیال اصل حدف ہے نہ کہ ذاتی قیام نہ کہ جھوٹ اور سچ کا سہارے لے کر کرسی کی طلب اور کرسی اگر مل جائے تو مبارک باد مبارکبادیوں کے تبادلے مٹھائیوں کی تقسیم ناچ اور بھنگڑے اور ایک طوفان بدتمیزی ان ساری باتوں کا شریع سیاست سے کوئی تعلق نہیں شریعت میں سیاست کانٹوں کا راستہ ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ جس پر مبارکبادی وصول کی جائے اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں منتوز القض فخت دبیا میں غیر سکین جسے عہدہ دے دیا جائے وہ سمجھے کہ کند چھری کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہے تیز چھری کے ساتھ نہیں چھری اگر تیز ہو وہ چل جائے گی گلا کاٹ دے گی جان چھوٹ جائے گی لیکن چھری اگر کند ہو تو نہ وہ پھرے گی نہ گلا کٹے گا نہ جان چھوٹے گی روزانہ اسے کند چھری کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہے تو یہ سیاست شروع ہے جس کا نقصان آغاز جو ہے وہ طلب پر نہیں ہے حرص پر نہیں ہے بلکہ مشاورت سے اس کو اہم قرار دیتے ہوئے عہدے کی تنفیز یہ نقطۂ آغاز اور اس میں اختیار بندے کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اندر حقبول عزت کا ہے چل ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کروڑاں روپیہ خرچ کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ہم نے پیسہ انویسٹ کیا ہے اقتدار پر آ یہ سارا بھرپور نفع کے ساتھ حاصل کرنا ہے یہ اس جمہوری نظام کا ایک تاثر القد و, و خان ہے جس پر یہ نظام قائم ہے سیاست شرعیہ کیا ہے بلدین یو مس کتاب باقام صولہ اندر المسلح سیاست شرحیہ اصلاح کا نام سیاست شرعیہ میں جنہیں منصب کی تفریح ہوتی ہے انہیں مسلحین کہا گیا ہے اصلاح کرنے والے اصلاح کرنے والے کون ہیں جن میں دو صفات ہوں یمسکون بالکتاب اللہ تعالی کی وحی کو تھامنے والے اس وحی کا فام رکھنے والے نہ کہ وہ لوگ جنہیں قلع اللہ بھی نہیں آتی وہ اقام السلاح اور نمازوں کو قائم کرنے والے اور جنہیں خود نماز نہیں آتی وہ کیا نماز قائم کریں گی شرعیہ کیا ہے امت جنہیں ہم اگر زمین کی تمکین دے زمین کا اقتدار دے تو وہ ان کا ذاتی اقتدار نہیں ہوتا ان کی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ چار کاموں کے لیے ہوتا ہے اقام السلام ایک وہ نماز کا نظام قائم کر دے وہاں تک اور نظام زکاعت قائم کر دے یہ بات معلوم ہے کہ جب نظام زکاط قائم ہوگا تو ٹیکسوں کی ناند ختم کرنی پڑے گی کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے زکاعت بھی لے اور ٹیکس بھی لے ٹیکس سے ایک ظلم ہے شریعت کا جو نظام اصلاح ہے جس پر شرعی معیشت قائم ہے وہ زکوت کی ادائیگی اور اللہ کے نظام میں کوئی کمی نہیں صحیح معنی میں زکاط کی سول کی جائے اتنا پیسے جمع ہو سکتا ہے کہ دونوں کی خطوں کی اصلاح قائم ہو جائے غربت مٹ گئے لوگوں کے کام سمر کرے معاشرے کی نام ختم ہو گئے اور دنیا خوشحال ہو گئے بکر سکاط وصول کیسے کرے کیسے خلیفہ ہے رسول کو دیکھے رضیلانی ہونی چاہیے جب اللہ لنوں نے قالل اقادل تو اللہ کی قسم سکاج کس طرح غصول کروں گا اگر سکارت نے اونٹ دے دیا اور اس کے گلے کی رسی میں دی تو رسی لینے پر اسے ڈڑوں گا اور کیا کروں گا کتال کروں گا رسی تک وصول کروں گا اس طرح سراج کی وصول کی پاور واقب ہو امن وصول کی جائے آئیت کی خوشحالی بنیاد ہے اس کے بعد شخصوں کے نظام نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ کوئی جواب ہے بلکہ ظلم اور بربریت جنہیں ہم اشتار دیتے ہیں اور زمین کے تمکو عطا کرتے ہیں وہ نمبر ایک نظام خلاق قائم کرتے ہیں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں نمبر فور زکاط کا نظام قائم کرتے ہیں نمبر تین امر بال معروف دے جی کا حکم دینا دیا نل مل کر سے روکنا یہ نظام لے کر آتے ہیں باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں لوگوں کو لےکی کا حکم دے برائیوں سے روکے کسی نے پوری قوم کی اصلاح ہے اللہ تعالی کا نظام ناقص نہیں ہو سکتا نبی اسلام نے ایک مسیحیت کی تھی عبداللہ بن عباس کو کہ ایسا اللہ یا حب کا اللہ تجیب تو اللہ کے دین کا محافظ بن جائے اللہ کے دین کی حفاظت کر لے اللہ کے دین کو اپنا دے یا سب پر اللہ تعالی تیری حفاظت کرے گا میرے سارے منہ کو سنبھال دے وہ ہو اخلاقی ہو مایوسی ہو گھریلو ہو سماجی ہو یہ ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے تیرا ذمہ اللہ کے حقوق کی حفاظت اور اس کے دین کی حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ تیرے سارے امور کی حفاظت ہے تیرے گھر کی تیرے مال کی تیرے کاروبار کی اخلاقیات کی معاشیات کی کیسادیات کی کا حص ہے یہ ایک تقسیم ہے تو عزل قائم کر آسمان والے کے ساتھ آسمان والا عدل قائم کرے گا زمین والوں کے ساتھ اور اگر زمین والے اس نقطے کو فراموش کر دے کہ یہ تو ہمارا ہی کردار ہے ذاتی محنت سے حاصل کیا ہے جھوٹ اور سچ کا سارا لے کر ساری برکتیں چھن جاتی ہیں اور وہ قوم کبھی نہ دینی اعتبار سے مستحکم ہوتی ہے نہ معاشی اعتبار سے خوشحال ہوتی ہے یہاں اپنے لیڈروں کی اس طرح تعریف کی ہے کہ آج اگر نوبت جاری ہوتی تو ہمیں یقین ہے کہ عمران خان اللہ کا نبی ہوگا بے فر دور دوں کے جھرمٹ میں مرد و زم کے اختلاط میں بیٹھ کر اپنے انتخابات یہ مسئلے کو آگے بڑھانے والا کیا یہ بات شریعت کی میزان میں پوری ہوتی ہے فرض بس آمت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حران تمہارا بولا جا گل تمہیں فی الحیاتی دنیا میں یہ ڈاک اللہ مل قیام ام یقون والے علیہ مکین کہ تم لوگ اپنے بڑوں کی وکالتیں کر رہے ہو ان کا دفاع کر رہے ہو سنو کر قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر لے کر پھر بھی یہ بات کر سکو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بڑوں کا اس طرح دفاع کر سکو گے اس طرح ان کی وکالت کر سکو گے ویسی مبارکہ میزیت ایک انتہائی جرت منظر جسارت جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سیاست شرعیہ نہیں ہے یہ ایک ناکام پروگرام ہے کامیابی تعلق کردار کے ساتھ ہے زمین والے آسمان والے کو دیکھیں اس کے دین کو دیکھیں کو عملی جامہ پہنیں تو آپ مان تمہارے سارے حقوق کی اصلاح کر زال کا دین و تیم اللہ تعالیٰ نے اس تین کو دین تیمہ کہا ہے ایک ایسا دین جو لوگوں کے سارے معاملے سنبھال دینے والے سارے معاملے کی اصلاح کر دیتے ہیں اللہ کے سارے کمپن نے جب مشن کا آغاز کیا لا اللہ کے ساتھ وہ لوگوں نے توحید قبول کی اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا رفتہ رفتہ سارے معاملہ سمر گئے سدھر گئے ایک معاشی انقلاب آ گیا خوشحالی آ گئے. عدل قائم ہو گیا حالانکہ درمیان میں لوگوں نے ایک سازش کی تھی اللہ کے دائرے اندر کو پلیٹ میں رکھ کر مکہ کا اقتدار پیش کر دیے حکومت آپ لے لیں مکہ کے بادشاہ بن جائے ارے مکہ کے امیر بن جائیں بس ایک بات کو سمجھوتا ہو جائے کہ توحید بیان کرے مگر ہمارے پدوں کی مسمت نہ کریں فرمایا کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پر پھر بھی میں توحید کے بیان سے باز نہیں آؤں گا اللہ کی بادانیت بھی بیان ہوگی ان بدھوں کی تردید بھی ہوگی ان سورتوں اور مورتوں کی تفنیق بھی ہوگی ایک غیر طبی اور غیر فطری اقتدار کو آپ نے ٹھوکر مار کے ٹکرا دی جمہوریت میں اقتدار غیر طبی ہوتا ہے جس کی اساس ہی غلط ہے ہاں آپ نے فائدہ اللہ کے ذریعے لوگوں کی صلاح کی ہجرت ہو گئی انصار کی جماعت تیار ہو گئے مہاجرین ساتھ مل گئے توحید کی احساس پر نبی اسلام کی محبت اور غلامی کے احساس پر بہن شیر و شکر ہو گئے اور انہوں نے جہاد فرض کر دیا یہ وہ شرع خطوط ہیں جو اسلام قائم کرنے میں معاون ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اللہ جی میں حمت اگر ہم زمین کی تنقید دے دیں زمین کا اختیار دے دیں تو کرنے والے یہ کام ہیں نہ کہ وہ کام جو تم کرتے ہو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اقتدار جس چیز کا نام ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اللہ کی خیر ہوتی ہے وہ قصبی شہر نہیں بلکہ فہبی شے کشبی شے وہ ہوتی ہے اسے کمایا جائے اور فہبی شے وہ ہوتی ہے جو اللہ کی دین اور عطا سے مل جائے آج اقتدار کمایا جاتا ہے پیسے خرچ کر کے جھوٹ اور سب کے سہارے لے کر یہ اللہ کی عطا نہیں اللہ کی دین نہیں ہے اللہ کی دین کی تبی سورج جو ہے تعلیم ہاں ہے تقوی ہے پرہیزگاری ہے توحید خالص ہے جب بندے اللہ کے معیار پر پورے اترے نبے توحید کو سمجھنے نماز کو قائم کرنے لے کے نظام کو سمجھنے منہج تقوا کو اپنا لے اسی بنا پر معاملہ آگے بڑھتا جائے اور اللہ دیکھ رہے کہ اب یہ لوگ کے اہل ہے عمارت کے ہیں اس نظام کو سنبھالنے اور چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے اتحا آ جاتا ہے حاصل ہو جاتا ہے اور یہ شریعت مظاہرہ میں مقد و خیال ہے سیاسی اعتبار سے اور منصب کے اعتبار سے جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں بحثیت عادل حدیث ہونے کے میری یہ ذمہ داری بھی ہے اور یہ دعوت بھی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس سیاست میں ملوث ہو جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے جس کے خط و خال شریعت مطالعہ کے مخالف ہیں اپنے وقت کو ضائع کریں اللہ کی ناراضگی کے متحمل ہو ہم اپنی اصلاح پر یہ وقت صرف کریں یہ صلاحیت ہے یہ تو ہے اپنے آن و یار کی اصلاح پر صرف کریں اپنی قوم کی اصلاح پر صرف کریں کرے قولو لا الہ توحید کی بنا پر دعوت ہو جس میں نمایات بات یہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالی کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ان خطوط کو سمجھا جائے آگے لے کر بڑھا جائے اور تنفیذ کی کوشش کی جائے اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے جب بندے واقعی اس پورے نظام کے لیے مخلص ہو تو اس کی مدد آ جاتی ہے اور وہ زمین کے تمکن میں فرما دیتا ہے تو یہ سرسر واحدی چیز ہے اس مقام پر فائد ہونے کے لیے خلافت جیسی اصلاحات کو استعمال کرنا ہاتھ کو استعمال کرنا یہ بھی شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے امریا آتے ہیں نظام خلافت قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی توحید قائم کرنے کے لیے خلافت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب چاہے صدیوں بعد قائم کرے سال ہر سال بعد قائم کرے اس طریق کے حصے بن جاؤ اپنا ہاتھ بٹاؤ اس طریق کا حصہ بن کر اور دین کی قامت چاہے سو سال بعد بھی ہو آپ کے لیے مسلسل صدقہ جاریہ ہوگا اور اگر آپ کی ووٹوں سے ایسا بندہ منتخب ہو گیا جو شرابی بھی ہو زانی بھی ہو کپڑوں کا مجاور بھی ہو چادر چڑھانے والا بھی ہو تو اس کی سیاح داری میں پورا کا پورا آپ کا حصہ ہوگا اور آپ اس میں شریف ہوں گے تو شرع نظام سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلافت کا نام لیتے ہیں کہ قیام خلافت ہماری سیاست ہے یہ نعرہ بھی غلط ہے خلافت قائم نہیں کی جاتی اللہ کے عمر سے قائم ہو جاتی ہے گھر سے خلافت قائم کرنے کا پروگرام لے کر نکلنا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے گھر سے نکلو یہ قیامت ہے تو کے لیے گھر سے نکلو اللہ کی عبادت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی کی ربوبیت قائم کرنے کے لیے اور اللہ جب چاہے چاہے یہ بات سو سال بعد ہو نظام خلافت قائم کر دے اس سری ترین میں آپ کا حصہ ہوگا قیامت تک کے صدقہ جاریہ ہوگا لیکن ایک شخص نکلے خلافت کا نعرہ لے کر اپنی بیعت طلب کرے میری بیعت کرے وہ بھی اس اقتدار کا حریس ہے ہے بڑے بڑے لوگوں نے یہ نام لیے اور بیت اپنی لیتے رہے کہ جی قیام خلافت کے سد خان نہیں ہے ذاتی اقتدار کی حوث ہے اس لیے شریعت کے محاشد کو سمجھنے کی ضرورت ہے لا لاہ اس کلبے کی تنفیب اور توحید کی بنا پر لوگوں کی اصلاح یہ وقت کی ضرورت ہے اور شریف مقصد ہے حضف ہے اس کے لیے پوشاں رہیے آگے بڑھیے اور تربیت اسلام اور اور تحریر کی اقامت پہ اپنا کردار ادا کیجئے یاد رکھو اسلام کی اقامت دین کی اقامت ہر شخص نہیں کر سکتا کیا آپ ووٹوں پر ووٹ دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیوں اقامت دین کے لیے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے جو ظاہر فاطرن تقوا کے آئینہ دار ہوتے ہیں ظاہر گاطرن تزکیا اور اشلاح کا آئینہ دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرب کے جاہری معاشرے میں محمد نے عبداللہ کو کیوں بھیجا سونا بار سے اور پیشر سے قبل متعدد پر ان کے سینے کو چیک کر کے ان کے دل کو آپ اے سے دھویا حالانکہ بڑی بڑی طاقتیں موجود تھیں کسرا موجود تھا کیسے موجود تھا دنیا کے سلامے موجود تھے کی ریل پیڑ تھی سنتیں تھیں حرفتیں تھیں زراعتیں تھیں باغبانی تھی ہر طاقت میشر تھی ان میں کسی کا انتخاب ہو جاتا لیکن کیوں ایک در یتیم کا انتخاب کیا کیوں ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو دنیا کے مال سے خالی تائیاں آتی ہی ہیں بچے لینے کے لیے اللہ کے پیارے جمبر کو محمد بن عبداللہ کو کوئی تائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس گھر میں تو فقر ہے فاصلہ ہے ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا حاصل ہوگا اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو جو غریب تھی فقیر تھی مسکین تھی یتیم تھی اس کا انتخاب کیوں کیا اس لیے کہ یہ سننے سے ہے کہ اللہ کے دین کا تیان ہر شخص نہیں کر سکتا یا تو نبی کر سکتا ہے یا پھر وہ شخص جو نبی کے اخلاق کا عنادار ہو جو نبی کے عقیدے کا عکاس ہو نبی کا متبر فرمان ہو یا نہیں فسو ہو یا ضلع ہو بے قوم میں کو نہ ہو ایمان بولو تم سارے مرتد ہو جاؤ باغی بن جاؤ ہم پھر بھی اس زمین کی اصلاح کرنے پر قادر ہیں اصلاح کیسے کریں گے ایک قوم کو پیدا کریں گے وہ قوم کیسی ہوگی اس قوم میں دو خوبیاں ہوں گی وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ اس قوم سے محبت کرنے والا ہوگا اور یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام میں اللہ کی محبت کی ایک ہی بنیاد ہے تم تو ہر ملنا سب کا اگر اللہ کی محبت کے داوے دار اور طلبگار ہو تو اس کی ایک ہی اساس ایک ہی راستہ ہے میرے پیارے جرمبر کی تباہ کر لو میرے پیارے جرمبر کی غلامی قبول کر لو یہ محبت کی بنیاد ہے تو زمین پر اصلاح اقامت توحید اقامت سنت عدل کا قیام وہی جماعت کر سکتی ہے اسی جماعت کے ذریعے ممکن ہے جس جماعت کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہو اور دین اسلام میں محبت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ محمد الرسود کی غلامی اور آپ کی عفاع اور اتباع کا راستہ ہے کسی کی تقلید کا نہیں اب اشتاب کے بندھن کا نہیں قوم برادری کے تعصب کا نہیں بلکہ سارے راستوں کو چھوڑ کر صرف محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ سچی محبت کر رہا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ انہی کے ذریعے زمین کی اصلاح کرتا ہے عدل قائم کرتا ہے توحید قائم کرتا ہے اور یہ معاشرہ خوشحال ہو جاتے ہیں اسی جماعت اور قوم کی برکت سے اسی کی جد سے ہر بندے کی جد سے نہیں تو کون سی جماعت ہے جو محبت علاقیہ کے اس میں یار پر پوری اترنے والی ہو جو اللہ کے پیارے کے ہمبر کی سچی غلامی کرنے والی ہو ارے جو وہی نظام کو قبول کرنا ہے شریعت سے کی علامت ہے کوئی نقطہ جمہوری سیاست کا شریعت مطالعہ مسافت نہیں رکھتا بلکہ سارے نکات جو ہیں شریعت متحرک مخالفت پر قائم ہیں تو پھر یہ نظام کیسے اسلامی ہو سکتا ہے اور کیسے اپنے ہاتھ اس نظام میں ملوث کیے جا سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ وقت آپ اللہ کے ذکر کو دیجیے وہ وقت آپ اپنی اصلاح کو دیجیے وہ وقت آپ کے ذریعے اپنی رعیت اہل خانہ اور تعلق داروں کی اصلاح کو دیجیے اس کی برکتیں زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ آپ کسی کی ووٹنگ کے لیے جو دو جدوجہد کرے باہر نکلے پیسہ خرچ کریں اور وقت کا ضیاع کریں وقت ایک امانت ہے اللہ کی تفویض کردہ اس امانت کے تعلق سے بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور سوال ہوں گے اللہ پاک ہمیں من سے حق سمجھنے کی توفیقرما دے اللہ تعالیٰ توحید خالص پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے اپنے پیارے پیغمبر کی غلامی کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ رب العزت یہ ملک جس کو توحید کی بنیاد پر حاصل ہوا جس میں لاکھوں قربانیاں لاکھوں عزتیں شامل ہیں بزرگوں کا خون شامل ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو واقع توحید و سنت کا اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت کا گہوارہ بنا دے اور یہاں واقع اللہ کی توحید قائم ہو شرک کی بےخونی ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم ہو اور بدت کی بےخونی ہو اور اس دین کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جائے وہ توحہید اقول اکولی حیدر مستف ص اللہ علیہ و ان الحمدللہ رب لہٰ